حج کی سنتیں حج کی چھ سنتیں ہیں ان میں سے اگر کوئی سنت رہ جائے تو کوئی دم یا صدقہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا البتہ اس سنت کے ثواب سے محرومی ہو جاتی ہے نمبر ایک مردوں کے لیے اعتدال کے ساتھ تلبیہ بآواز بلند پڑنا نمبر دو مکہ معظمہ میں داخل ہو کر طوافِ قدوم کرنا نمبر تین آٹھ ذو الحجہ کو منا کے لیے روانہ ہونا اور وہاں پانچ نمازیں پڑھنا نمبر چار نو ذی الحجہ کو جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے تو عرفات کے لیے روانہ ہونا نمبر پانچ دس ذالحجہ کو جب سورج نکلنے میں تھوڑی سی دیر رہ جائے تو مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہونا نمبر 6 پورے سر کا حلق یا قصر کرانا اس کی واجب مقدار چوتھائی سر کے بال منڈانا یا چوتھائی سر کے بال کم از کم انگلی کے ایک پورے کے برابر کاٹ دینا ہے اور سارے سر کے بال مڈانا افضل ہے اس کے بعد درجہ ہے سارے سر کے بال ایک پورے برابر کٹوانے کا